بسم اللہ نحمد اللہ صريم صلاحت السّلام پیش کرنے کے بعد اب موقع ملے گا ہم كو ان شاء اللہ وہاں پر بہت زیادہ وقت ہے تو ریاض الجنت کے اندر آئیں رش اگرچہ بہت ہوتا ہے لیکن موقع کسی نہ کسی وقت مل ہی جاتا ہے دن کے وقت میں آپ گيارہ بجے چلے جائیں بارہ بجے چلے جائیں ظغر کی نماز کے بعد كچھ نہ رش کم ہو جاتا ہے تين چار بجے کے قریب دو تین كے قریب بہرحال جب بھى رش کم ہو موقع نکال کر وہاں ضرور جائیں اس لیے کہ اصل مسجد نبوى وہی ہے اصل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے اندر جو مسجد نبوی تھی وہ اصل مسجد نبوی وہی ہے محرام النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی ہے وہ ٹکڑا جس کو ریاض و کہا جاتا ہے اتنا مبارک ٹکڑا ہے جو جنت کا ہی ٹکڑا ہے اور اس کے علاوہ جتنے صحابہ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارک وہیں ہوتی تھی حضرت ابو شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ تمام کے تمام صحابہ وہیں اسی مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور پھر خاص کر وہاں جو چند ستون ہے اصطوان ہنانا ہے استوان حرس ہے استوان وفود ہے استوانۂ ابو البابا ہے استوان سریر استوان جبریل استوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلر ہے وہاں آپ جائیں گے دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو تمام کے ناموں کے ساتھ وہاں پلر انشاءاللہ ملیں گے ان پلروں کے پاس قریب ہو کر دو دو رکعت پڑھ کر دعا مانگی جائے استغفار کیا جائے تو انشاءاللہ وہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے اس کا شیپ اور اس کا نقشہ آج بھی وہاں موجود ہے لیکن علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اصل محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیوار کے اندر آ گئے ہے دیوار اور ورلڈ کے اندر آ گیا ہے البتہ محراب النبی کا جو رائٹ ہینڈ کا حصہ ہے رائٹ طرف کا انسان بالکل اس کے کنارے جا کر نماز پڑھے تو شاید اس کا سجدہ کی حالت میں سر محراب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑ جائے اس لیے اگر موقع ملے تو وہاں دو رکعت نماز ادا کر لی جائے دیز بری کے اندر شیخ الحدیث مولانا مصلیح الدین صاحب مدذہ العالی ہیں انہوں نے ایک بات وہاں بھی بیان اور ان کے روایت سے ایک بات پہنچی فرمایا کہ بحراب النبی جو حضر پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخر حیات تک رہا اور آخر زندگی تک رہا وہ تو پول کے اندر آ گیا ہے باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدین پاک تشریف لے گئے ہیں تو مدینے پاک تشریف لے جانے کے بعد تقریباً سولہ مہینے تک مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصا کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مدینے پاک کے اندر ایک مسجد مسجد قبلطین بھی ہے تمام حضرات جو وہاں گئے ہیں انہوں نے زیارت بھی کی ہوگی بالکل اپوزٹ میں ہے ہمارا قبلہ ادھر ہے اور تو مسجد قبلتین ان کے اندر آپ دیکھیں گے دو قبلہ بنے ہوئے ہیں ایک قبلہ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ کے اندر جو دوسرا قبلہ ہے وہ مسجد مقصہ کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف تو اسی طرح مسجد نبوی کے اندر بھی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصا کی طرف نماز پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور نماز کی حالت میں آپ کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا لہذا جب مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا تو جو آخری محراب النبی ہے اس کے بالکل اپوزٹ کے اندر اس کے بالکل سمت مخالف کے اندر اس زمانے میں سولہ مہینے تک تقریباً وہ قبلہ رہا تھا لہذا مولانا مسیح الدین صاحب مدر ذلہ نے فرمایا ہے کہ جو استوانہ عائشہ ہے پلر عائشہ پلر عائشہ سے ذرا سیدھے چلے ایک دو تین ساتواں جو پلر ہے وہ ذرا سا ہٹا ہوا ہے ورنہ تمام ستون اور تمام پلر ایک ہی لائن کے اندر چلے جا رہے ہیں ساتواں یا آٹھواں جو پلر ہے وہ ذرا سا ہٹا ہوا ہے فرماتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ وہی جو پلر ہے ساتواں یا آٹھواں وہ سولہ مہینے کا جو حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصا کی طرف نماز پڑھائی تھی وہ آپ کا محراب النبی تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے اور اس زمانے میں وہی آپ کا محراب تھا تو جو آخری محراب ہے وہ تو وال کے اندر آ گیا ہے لیکن وہ محراب آج بھی موجود ہے اس پلر کے پاس آپ جائیں اور وہاں دو رکعت نماز پڑھیں اور جتنا بھی موقع مل جائے وہاں بیٹھنے کا تو وہاں بیٹھیں تو انشاءاللہ وہی برکتیں جو اس محراب النبی میں ہیں اگرچہ یہاں طویل زمانہ گزرا ہے وہاں تقریباً پندرہ 16 مہینہ آپ نے امامت فرمائی ہے لیکن برکت ہے تو یہ محراب یا وہ محراب جہاں بھی موقع مل جائے ان مبارک مقامات کے اوپر حاضری دیں اور وہاں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے یہ جتنے پلر ہیں سب کے سب برکت والے ہیں اصطوان عائشہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے وہاں نماز پڑھنے کا کیا مقام اور کیا درجہ ہے اگر وہ فضیلت معلوم ہو جائے تو اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے غورا اندازی کریں چٹھی ڈالیں اس لیے کہ ہر ایک چاہے گا کہ یہ جگہ مجھ کو مل جائے نب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ پوری ہو گئی اور اس وقت تک تو لوگوں کو اور صحابہ کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جگہ کون سی ہے آپ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنی خالہ ماسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں تحقیق فرمائی حضرت صحابہ کو بھی جستجو و تلاش تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے تحقیق فرمانے کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے اور بھانج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ جگہ بتائی اور اس جگہ آج استوانہ عائشہ ہے پلر عائشہ لہذا وہ جگہ بھی بڑی قابل احترام قابل برکت ہے تو وہاں نماز پڑھیں دو رکعت اسی طرح اسطوان ابو ابوالبابا ابو کا ایک واقعہ ہوا تھا ان سے غلطی ہو گئی اور اس کی ندامت کے اندر وہ سیدھے مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا اور یہ عرض کیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے اپنے آپ کو الگ نہیں کروں گا چنانچہ وہ بندھے رہتے تھے اور ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی تھی یا استنجا وغیرہ کی تو آ کر کھول دیتی تھی اور وہ چلے جاتے تھے پھر آ کر دوبارہ اپنے آپ کو باندھ لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے نبی کریم وسلم نے ارشاد فمایہ خدا کے بندے اگر وہ میرے پاس آ جاتے ڈائریکٹ اپنے آپ کو باندھنے کے بجائے میرے پاس آ جاتے اور اپنے گناہ سے استغفار کرتے اور میں بھی ان کے لیے دعا کرتا تو انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آتی لیکن چونکہ اب انہوں نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے حوالے کر دیا ہے لہذا جب تک من جانب اللہ اب ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم نہیں ہوگا اور من جانب اللہ ان کی توبہ کی قبولیت نازل نہیں ہوگی اس وقت تک اسی حالت پر رہیں گے چنانچہ ایک دن صبح کی نماز سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابو لباب کی توبہ قبول ہو گئی لہذا اب ان کو کھول دیا جائے اور ستون سے الگ کر دیا جائے حضرت ابو ابوالبابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آ کر مجھ کو نہیں کھولیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا اور پھر اس کے بعد شبلے گئے تو یہ اسطوان ابو البابا ہے وہاں بھی دو رکعت نماز پڑھیں توبہ قبول ہونے کی خاص جگہ ہے جس طرح اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ پاک انشاءاللہ ہماری توبہ بھی قبول فرمائیں گے استوان ہنانہ استوان ہنانہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک نہیں بنا تھا مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت کا تنا تھا اس لیے کہ یہ جگہ تو پہلے اسی طرح کی تھی کھجور کے درخت کو کاٹ دیا گیا تھا لیکن اس کا جو تنہ تھا اس کی جو جڑ تھی وہ وہاں موجود تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اسے سہارا لیتے تھے اور سہارا لے کر خطبہ اور بیان فرمایا کرتے تھے جب ممبر بنا کر کسی نے پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر بیٹھنے کا ارادہ فرمایا تو اس تنے کو جدائیگی کے نتیجے میں اتنا افسوس ہوا کہ اس نے رونا شروع کیا اور ایسے زور سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی جس طرح بچے روتے ہیں حنان کے معنی آتا ہے رونا ہنانا رونے والا تو اندر سے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی اس جدائیگی کے صدمے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس تنے کے اوپر اپنا دستے مبارک رکھا اور جس طرح کہ بچہ جب رونا شروع کرتا ہے اور ماں اس کو اپنی گود میں لیتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھ سہلاتی ہے آہستہ آہستہ آہستہ بچے کا رونا ختم ہوتا ہے اسی طریقے پر سے اس کے اندر سے دھیرے دھیرے آواز ختم ہوئی اور وہ خاموش ہوا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو خطاب فرمایا مولانا مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر اس واقعے کو بڑے عجیب انداز سے بیان کیا ہے اور اس کے بعد جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب نکالا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہو تو میں تیرے اوپر ہی اگر تو چاہتا ہو تو تجھ کو دنیا کے اندر باقاعدہ کھجور کا درخت بنا دیا جائے اور جب تک دنیا قائم رہے لوگ تیرے پھل سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اور اگر تو چاہے تو تجھ کو جنت میں منتقل کر دیا جائے تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو دائمی زندگی چاہتا ہوں دنیا کے اندر اگر لوگ میرے پھل سے مستفید بھی ہوں گے لیکن دنیا کی زندگی فانی ہے اور جنت کی زندگی باقی و دائمی ہے تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ کو جنت میں منتقل فرما دیں چنان چہود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ دنیا کی جو چیزیں جنت میں جانے والی ہیں ان میں سے ایک کھجور کا یہ تنا بھی ہے کھجور کا یہ درخت بھی ہے اللہ پاک کو اس کو جنت میں منتقل فرما دیا اور وہاں منتقل ہو گیا مولانا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو یہ لکڑی ہے کھجور کا درخت ہے لیکن اللہ نے اس کو یہ سمجھ ادا فرمائی کہ اس نے دائمی زندگی کو فانی ہونے والی زندگی کے اوپر ترجیح دی فانی ہونے والی زندگی کے اوپر ترجیح دی اور دائمی زندگی کو اختیار کیا تو انسان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے انسان تو, تو بڑا عقل من ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتا ہے تو جب لکڑی کے اندر اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی تو تیرے اندر تو یہ سمجھ اور یہ فکر اور بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ تو اپنی دائمی زندگی کی اپنی اس فانی زندگی سے زیادہ فکر کرے تو بہرحال یہ استوان خنانہ وہاں پر آج بھی موجود ہے تو وہاں بھی دو رکعت نماز ادا کریں استوان حرص یہ وہ جگہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ میں تشریف لے جاتے تھے تو حضرات صحابہ میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی دربانی کے لیے وہاں بیٹھ آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہسم کے پاس کوئی آ رہا ہے تو کیا آداب ہے کس طریقے سے ملاقات ہوگی وہ کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ جاتا تھا اور چوکیداری داری اور پہرا دیا کرتے تھے حرس کے معنی ہی پہرا دینا ہوتا ہے تو دربانی اگرچہ آپ ساسم اپنی جو پسندی فرماتے تھے لیکن حضرات صحابہ محبت کے محبت کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتے تھے تو اس جگہ جو پلر بنایا گیا ہے اس کو اسطوان حرس کہتے ہیں اسطوان وفود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم کی بارکاہ علی کے اندر جو باہر سے ڈیلیکیشن آتے تھے وفود آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جہاں ان سے ملاقات فرماتے تھے اور جہاں ان کے ان کے ساتھ بات چیت فرماتے تھے اس جگہ جو پلر اور ستون بنا ہوا ہے اس کو استوانہ وفود کہا جاتا ہے استوانہ سریر یعنی پلنگ سریر کے معنی ہوتا ہے تخت اور پلنگ نب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں اعتکاف فرماتے تھے رمضان المبارک کے اندر آپ کی عادت مبارک کا ہمیشہ اعتکاف کی رہی ہے سوائے ایک مرتبہ کہ تو جہاں آپ کا اعتکاف ہوتا تھا وہ اعتقاف کی جگہ پر جو ستون بنا ہوا ہے اس کو استوانہ سریر کہا جاتا ہے ایک استوانہ جبرعیل بھی ہے حضرت جبریل علی علیہ اللاد السلام کبھی کبھی انسانی شکل کے اندر وہی لے کر تشریف لاتے تھے اور عموماً حضرت جی قلبی ایک صحابی رسول بڑے اللہ تعالی نے ان کو حسن جمال سے نوازا تھا ان کی شکل میں آتے تھے تو جب حضرت جبرعیل علی علیہ صلاد السلام حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے تھے تو جس جگہ بیٹھتے تھے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے اس جگہ جو پلر بنا ہوا ہے اس کو استوانے جبرائیل کہا جاتا ہے بہرحال یہ تمام پلر اور یہ تمام ستون بھی برکت کے مقامات ہیں ریاض الجنہ میں پہنچنے کے بعد جیسا جیسا موقع ملے ان ستونوں کے پاس حاضری دے زیارت کرے عظمت اور محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھے اور وہاں دو رقعات نماز پڑھے اور دعا کرے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاضر کو قبول فرمائے اور وہاں جو بھی دعائیں مانگے پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی اور پوری امت کے حق میں اللہ با قبول فرمائے سُبح اللہ سبح اللہ وشد اللہ اللہ وبل صُبح رب الزۃ السلام وسلم الحمد رب العالمین